اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن يا آمنوا لا رحمان الله رسول حسنی سورہ حجرات کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ حجرات ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو اٹھارہ آیاتیں تین سو پینتالیس کلمات ایک ہزار چار سو چہتر حروف ہیں اس سورہ مبارکہ میں جن مضامین کو خصوصی طور پہ بیان فرمایا گیا ہے اور ان کی تعلیم دی گئی ہے اس کے مخاطب مسلمان ہیں کہ مسلمان ہی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان, کے ان کو ادب اور احترام کا تعلیم دیا جائے ابتدائی پانچ آیاتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا ہے جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کاروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے یا اطلاع کرنے والا اطلاع دے دیں تو فوری طور پر اس کی اس خبر پر اور اس خبر ہی کو بنیاد بنا کر اس شخص اس قوم یا گروہ کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس خبر کے بعد اپنے دیگر ذرائع سے بھی اس خبر کا تصدیق کر لینا چاہیے کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخص کے اطلاع پر کسی خلاف کاروائی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو جائے اور بعد میں وہ معاملہ کچھ اور نکل آئے برخلاف اس کی, کی جس طرح سے ان کو خبر دی گئی تو پھر الزام لگے گا مسلمان پر پچھتاوا ہوگا مسلمانوں کو اور پھر ظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی ترکیب کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہے اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک دوسرے پر تان کرنا ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا بدگمانیاں پیدا کرنا دوسروں کے حالات کی کھوج کو کرنا لوگوں کی پھر پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا یہ وہ افعال ہے جو بجائے خود بھی گناہ ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے اس کے بعد ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں المگیر فساد کے موجب بنتے ہیں قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کے اپنے شرف پر فخر اور غرور اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اپنے بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گھرانا گرانا انہ ترین اسباب ہے جن کے بدولت دنیا ظلم سے بڑھ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سے آئے میں یہ فرمایا کہ اس برائی کے کی کھاڑ دے تاکہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے اور کسی جہلیت کے بات کی وجہ سے آپس میں لڑے نہ زمین میں پسا برپا نہ کریں چنانچہ شاید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے یا الزین امن وہ لوگوں جو ایمان والے ہو لادی ہی آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یعنی اللہ اور اللہ کی رسول نے جن کاموں میں جس حد تک کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ان کی حدود کے اندر رکھ کر قائم کر لیا جائے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے تیس روز مقرر کیے تو اکتیس رکھ لے بندہ اور کہیں جی کہ میں ثواب کماتا ہوں اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالع نے جن افعال اور اعمال کے لیے حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے اپنے آپ کو نہ اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ حسن علیم شک اللہ سب کو جانتا اور سنتا ہے یا ایوہ آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا ترفاؤ السل بلند نہ کرو اپنے فوق صوت النبی نبی کے آواز سے ولا تجرو لہو بالخول اور اس سے نہ بولو اونچے آواز میں بولنا جس طرح کہ تم بول بولتے ہو ایک دوسروں کے بارے تمہارے امان اکارت نہ ہو جائے وانتم لا تشعرون اور تمہیں اس کا شور بھی نہ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے مجلس میں ہو تو بات کرتے ہوئے اپنے آوازوں کو پس سکو اور اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے بے شک وہ لوگ یا رسول اللہ جو لوگ دب دبے رکھتے ہیں اپنے آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس وہی ہے جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے مغفرت ان کے لیے باخش ہے وہ اجر عظیم اور بہت بڑا اجر <سؤال> جو پکارتے ہیں آپ کو دیوار کے پیچھے سے اکثر ہم لا ان میں سے اکثریت وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دیہات کے لوگ آتے ہیں تو اپنے اس دیہاتی انداز میں دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آواز لگاتے یا محمد خرج علینا اے محمد ہمارے لیے باہر نکلیے ہم آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح سے خجروں کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو مت پکارا کرو اللہ ہم اور اگر وہ لوگ صبر کرتے حتی تخرج تفرم یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل جاتے لکان خیر الحمد البتہ یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا وہ اللہ غفور رحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ اپنی بے تہذیبی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا اس لیے اللہ نے ان کو ادب تو سکھایا لیکن ان کو گناہ گار قرار نہیں دیا گیا یامن ہوں اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان یا تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر فتح تحقیق کر لیا کرو ہم کہیں جان نہ پڑو کسی قوم پر بیلمی کی وجہ سے فتس بھی ہو کو ہو جاؤ گے الافال تم نازمی جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر پیشما اللہ تبارک و تعالی گویا یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ تمہیں جس نے خبر دی ہے وہ خبر ذاتی اعینات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور علم کے محدود ہونے کی وجہ سے بھی اور غلط کی وجہ سے بھی اس لیے اپنے دیگر ذرائع سے بھی اس کی تحقیق کر لیا کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ کے لوگوں کی طرف کچھ صحابہ کرام کو بھیجا جبھی وہ جا کر کہ ان سے زکوۃ کا مال وصول کریں جب ان لوگوں کو خبر ملی تو وہ لوگ خوشیاں مناتے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے استقبال کے غرض سے کسی نے حضول نبی کریمسلم کے ان آنے والے صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ بھائی تم لوگ تو ان سے دینے کی, وصول کی وصولی کے غرض سے آ رہے ہو ان کی طرف لیکن وہ تمہیں پکڑنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر رہے ہیں تو وہ لوگ وہی سے واپس آ گئے اور آ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں ان سے زکات کی وصولی کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ لوگ تو ہمارے پکڑنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلائے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف جہاز کیا جائے گا اب اتنی ہی دیر میں اس قبی کے کچھ افراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے کیسے افراد ہمارے پاس بھیجے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں ہی نہیں آئے اللہ کے رسول نے کے لیے کیسے آتے تم لوگ جو ان کو پکڑنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے اس نے کہا یا رسول اللہ ہم پکڑنے کے لیے نہیں ہم استقبال کے لیے آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیاتی نہ فرمائیں کہ بھئی اگر کسی ایک ذریعہ سے کسی فرد یا قوم کے بارے میں تمہیں غلط اور ناپسندیدہ خبر مل جائے تو ماں کسی ایک خبر واحد کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کاروائی نہ کرو جب تک اپنے دوسرے ذرائع سے بھی اس خبر کے متعلق پوری تحقیق نہ کر جاؤ والم اور جان لو الفیق رسول الم اللہ کا رسول ہے لو یوسی حقوفی کا سیر المر اگر وہ کہنا مانے تمہارے بہت سارے معاملات میں لا تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے ولاکن اللہ احب ال کمل ایمان لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی وزی اور اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں وہ کر رہا اور اللہ نے نفرت دی تمہارے دلوں میں کفر کے وفسوقہ اور نافرمانی کے والعس... فسوخا اور نا فرمانی کے بولاک راشدون وہی لوگ ہیں جو نئے کراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں صحابہ کرام کی تعریف فرما رہے من اللہ, کہ اللہ کا فضل ہے اور احسان اللہ علیہ الحکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جاننے والا والا ہے وہ ان طیمنی نقطہ طلوع اب یہاں سے ایک اور مسئلہ کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں تو تیسری گروہ کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تو اللہ کا ارشاد ہے وہ انتوا فتح مننی نقطہ اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو اصل تو ان میں صلح کر دیا کرو فین بغت اہداف میں اگر اخرا پھر اگر چڑائی کرے ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر ایک شریق دوسرے پر بغاوت کرے ظلم کرے تعدی ادبی کریں تو ثقافت الزی ثقافت الذیح پھر تم لڑائی کرو ان سے جس نے زیادتی کی حتیٰ تفیہ الى امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی حکم کے حکم کی طرف رجوع کر لیں ف انصاعت پھر اگر اس نے رجوع کر لیا تو فاصلے پھر ان کے درمیان مصالحت کرو بالعدل انصاف کے ساتھ وہ اخسطو اور انصاف کرو ان اللہ علیحب المحدین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو کہ مسلمانوں میں سے اگر اے گرو سنا پر امادہ نہ ہو اور بغاوت پر اترایا ہو جبکہ ایک فریق صلاح پہ امادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغاوت پر اترانے والا فریق جو ہے وہ طاقت اور قوت میں ان سے بڑھ ہوگا تو پھر اس مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے کڑے ہو جاؤ اور اس ظالم مسلمان کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ روکو یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے کہ بھائی ہم اپنے اختلافی مسئلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق طے کرنے پر امادہ ہے ان نمل و احوۃ بے مسلمان بھائی بھائی ہے فاصل بین سم ملاپ کرا دو اپنے دونوں بھائیوں میں وب اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ترحم تاکہ تم پہ کیا جائے مسلمانوں میں نذا کا پیدا ہو جانا یہ عمل ہے بشری کمزوری ہے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ اختلافات اتنے آگے تک نہیں لے کے جانے چاہیے کہ جن میں اختلافات رکھنے والوں کے جانوں تک کو ختم کر دیا جائے اس لیے کہ مسلمان اللہ کے رسول کے لگائے ہوئے محنت کے ساتھ باغ کا ایک پھول ہے اور اس پھول کو مرجانے نہیں دیا جانا ہے بلکہ اس کے اپاری کرتے رہنا ہے تاکہ یہ پھول اگے اور پھول جاتا رہے اور اس کی خوشبو ہر چار سو پھیلتی رہے اگر اس پھول کو ختم کر دیا مروڑ دیا, دیا تو یقیناً اس سے اس باغبان کا باغ بدنما ہو جائے گا اور خود اس باغ لگانے والے کے دل پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی کہ میں نے اسلام کے اس پودے کو کس شان سے لگایا کس محنت سے لگایا لگن سے لگایا لیکن اس پودے میں جب پھول لگ گئے تو وہ آپس میں ہی لڑ پڑے اور ایک دوسروں کو تھولنے اور مرولنے لگے اور غیروں کے مقصد یہ آپس میں لڑتے لڑتے پورا کر گئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اوہب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِيسَ الْإِسْمُ الْفُشُوقُ بَعْدَ لَمْ هُمُ الظَّالِمُونَ چبیس میں پارے سرحیح حجرات کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر تا اختتامِ صورت آیت نمبر انیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں مذکورہ آیاتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کے ایک عالمگیر برادری قائم فرمانے کے متعلق احکامات بیان کی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور یہ بھائی چارہ صرف زبانی اور کلامی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ عالمگیریت تب قائم ہو سکتی ہے کہ جب اس کی بنیاد کو ان مضبوط پاؤں پہ کھڑا کر دیے جائے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدات فرمائے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان جو آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں مجموعی طور پہ اور جو اخوت اور بیچارہ ان کے درمیان پایا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ ہے کہ ان کے درمیان جو بھی مثال بیچارہ ہے جو دنیا کی کسی دوسری دین مسلک کے پیروکاروں میں نہیں پائی جاتی اور نہ دکھائی دیتی ہے اگر کچھ دکھائی دے بھی تو وہ اپنے انفرادی مفادات میں مبنی ہوتی ہے اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت کے ساتھ احادیث جو مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کتب احادیث میں مذکور ہے رانچی بخاری شریف میں کتاب المان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں پر بیعت لی ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا دوسری یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا تیسری یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا اور اسی کے قریب ایک حدیث ہے بخاری اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسخ ہے بے ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے ترمیزی شریف میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے اسی طرح سے حضرت ابو ساری خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کی تزلیل نہیں کرتا ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے تحقیق کریں مسلم احمد میں ہے یہ حدیث حضرت سال بنسادی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث ہے مسلم شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرما کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسے ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے اور اسی طرح کے بےشمار احادیث جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منقول ہے جو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہی ایک دوسروں کی مدد اور نصرت ایک دوسروں کے ادب اور احترام کو مد نظر رکھ کر کے مد نظر رکھنے اور اس بھائی کو قائم کرنے کی طرف ترغیب دیتی ہے جناج اللہ تبارک بتانا کا ارشاد ہے یا وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا يسخر خر قوم قومن قوم ان مذاق نہ کرے کوئی قوم دوسری قوم سے آسا کون شاید کبو ہو خیر منہم بہتر ان سے ولا نسا من نسا اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے ممکن ہے ولاقاب اور نہ نام ڈالو ایک دوسروں کے برے برے بیسل اسم الفصو کو برا نام ہے گناہ گاری ایمان ایمان کے پیچھے ایک بندہ مسلمان ہے مومن ہے اور اس اسلام اور ایمان کے بعد وہ پھر ایسے کام کریں جو اس کو ایمان اور اسلام کے کیٹیگری سے فاصفین کے درجے میں لے آئے یہ بہت برا نام ہے وہ مل یتب اور جو کوئی توبہ نہ کرے وال تو وہی لوگ ہیں بے انصافی کا ارتکاب کرنے والے مذاق اڑانے سے اس آیات میں جو ذکر کیا گیا ہے مراد مہر زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا مراد نہیں ہے بلکہ کسی کے نقل اتارنا اس کے طرف اشارے کرنا اس کے بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا یا اس کے کسی نخص یا ایب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسیں یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہے اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی نہ کسی طور پر تصدیق کرے کیونکہ اس تصحیق میں لازمن اپنے بڑائی اور دوسرے کی تزلیل اور تحقیل کے جذبات کا فرما ہوتے ہیں جو اخلاقاً سخت مایو ہے اور اس پر مزید یہ کہ دوسری شخص کے دل آزاری بھی ہوتی ہے جس سے معاشرے میں فساد رونما ہو سکتا ہے اسی بنا پر اس فعل کو حرام قرار دیا گیا ہے دوسرا مسئلہ کہ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا جائز ہے اصل وجہ جیسے دونوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سرے سے مخلوط سوسائٹی کے ہی قائم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی تزحیق عموماً بے تکلف مجلسوں میں ہوا کرتی ہے اور اسلام میں یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں جمع ہو کر آپس میں ہنسی اور مزاق اس درجے تک کرے کہ وہ ایک دوسروں کا مزاق اڑائے اللہ تبارک و مطالعہ کا ارشاد ہے یا وہ جو ایمان والے ہوشتناب کرو بچتے رہو بہت تحمتی کرنے سے ان نوابن بے شک باز تحمتی گناہ ہے ولا تجسسو اور ایک دوسروں کے تھرو میں مطلب ہو و یکبا دکم بابا اور نہ برا کہو پھیر پیچھے ایک دوسرے کے اروحب حدم بلا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا یا کوم عقی میتن کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت دے فکری تم ہو سو تم اس کو ناپسند کرو گے اللہ اور اللہ سے ڈرو ان شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا اس آیات میں بھی اللہ تبارک و نے مسلمانوں کو کچھ آداب سمجھائے ہیں اور وضاحت ان کے کی ہے کہ جن پر کے ساتھ مسلمانوں کو کار بند رہنا چاہیے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے چاہیے بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور اس طرح کی گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تصیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کے کتنے قسمیں ہیں اور ہر ایک کے اخلاقی حیثیت کیا ہے ایک قسم کا گناہ تو وہ ہے جو اخلاف کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نئے گمان اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کا کوئی معقول وجہ نہ ہو دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی کارچار نہیں ہے مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادت نے حاکم عدالت کے سامنے پیش و عدالت میں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کے بنیاد پر فیصلے کریں کیونکہ معاملہ کی حقیقت کا بارہ راس علم اس کو نہیں ہو سکتا اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ضنع غالب پر مبنی ہوتی ہے گمان کے ایک تیسری قسم ہو ہے جو اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر توڑتی جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا مگر کسی مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت اور کردار میں یا اس کے معاملات میں طور اور طریقوں میں ایسے واضح علامات پائی جاتی ہو جن کی بنا پر وہ حوصن زن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجوہ موجود ہو ایسے حالت میں شریعت کا طالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی ساتھ سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حوصن زن ہی رکھے لیکن اس جائز بدگمانی کی آخر آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام دینے پر اتفاق کیا جائے اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی کاروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے چوتھے قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا وجہ بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کرے یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدزنی سے کام لیں جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف آدمی ہے اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فیل میں برائی اور بلائی کا یکساں اہتمام ہو اور ہم ماز اپنے گمان سے کام لے کر اس کی برائی ہی کو ترجیح دے اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی پھر اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں کے راز نہ تالاش کرو نہ ٹٹولو دوسروں کے حالات اور معاملات کے ٹونا لگاتے کرو یا حرکت خوابت گمانے کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا استعجاب دور کرنے کے لیے کی جائے ہر حال میں شان میں ممنوع ہے ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کی کھوج کو ریت کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا آئے ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہے لوگوں کے نیچے خطوط پڑھنا دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، کے سننا ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کے خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کو ٹٹول کرنا ایک بڑے بد اخلاقی کا عمل ہے جس سے طرح طرح کے فساد و نما ہوتے ہیں جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے یا شرمن امن بلسانی عورت المسلم عورت اللہ عورت ہو عورت ہو یف فی بی بی ابو دبو شریف میں ہے آپ سے فرمایا لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا مسلمانوں کی پوشیدہ حالت کی کھوج نہ لگا کرو کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب دونی کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا اور اللہ جس کے عیوب کے درپے ہو جائے اسے اس, اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشا فرماتے ہوئے سنا ہے یہ بھی ابو شریف کے حدیث سے کہ ان کاباع اور افسدت او اوقت انت ہوم کہ تم اگر لوگوں کے مخی حالات معلوم کرنے کے درپے ہو گئے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پونچھا دو گے اور احکام قرآن میں امام جساس رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ اعضاء جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق مت کرو اور امام جساس نے احکام القرآن ہی میں ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ منگ رہا فسط رہا کا منت جس نے کسی کا کوئی مخفی دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جسے جس کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا تو یہ تجسس وہ ہے کہ جو لوگوں کے انفرادی اعمال کے بارے میں ہے لیکن کچھ مشکوک لوگ جو اسلامی حکومت میں مشکوک حرکتیں کرتے ہوں ان کا کھوج لگانا کہ بھائی ان کا مقصد کیا ہے یہ اجتماعی نظم کے زمرے میں آتا ہے یہ اس گمان میں یا بدگمانی کے زمرے میں نہیں آتا کہ جس کی ممانعت شریعت نے کی ہے ہاں کسی شخص کے ذاتی کمزوری کو معلوم کر کے پھر اس کو بنیاد بنا کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو پھر بعد میں استعمال میں لانا اور اس کے ذریعے اس کو بلیک میل کرتے رہنا یہ یقیناً شریعت کی نظر میں یہ انتہائی ناپسندیدہ کریم اعمال میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے کہ جو لوگ ایک دوسروں کے پھر پیچھے باتیں کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں وہ گویا اپنے مرے ہوئے بئی کے گوشت آنے کے مترادف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخوا کا کہ معیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھئی کا ذکر اس طرح کرے کہ جو اسے ناگوار ہو تو ان اخی ما اقول عرض کیا گیا کہ اگر میرے مسلمان بہنیں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے تو اللہ کے وسلی فرمائے ان کا نفی ہمتقول لم ایک دفتہ ما فقط فقد ہو آپ سے سرمایا کہ اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو, تو اس پر بہتان لگایا اور اگر وہ موجود ہو اور تو نے کھڑکی کھڑی وہ بات کر دی تو یہی تو غیبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری حدیث میں ہیں جو معتعمۂ مالک میں ہیں کہ ان نورا جلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملغیبہ وہ انکان حقب التل بختان ایک شخص نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میرے بات حق ہو آپ نے جواب دیا اگر تیرے بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بختان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار اشاد جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف اس کی پھیٹ کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے واقعی کسی ایسے فعل کا تذکرہ کرنا جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ الزام ہے اور یہ باہر دونوں صورت مایوب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جمعے میں فرمایا ہے کہ یہ اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کے گوشت گانے کے مترادف ہے ایک حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے طرز زندگی اپنانے اور طرز عمل اپنانے والوں کے سامنے قیامت کے دن مرے ہوئے انسانوں کا گوشت رکھا جائے گا وہ لوگ اس پر بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے تو اللہ تبارک و اطالعہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو تم لوگ اپنے مرے ہوئے اپنے بھائیوں کے گوش بڑے مزے لے لے کر کے کیا کرتے تھے اب کیا ہوا کہ جب وہ گوش گوش کی صورت میں ہی تمہارے سامنے آیا تو تم نے اس سے گھن کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا سہے لوگوں انا خلق ناکم منظک و عنصا بے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے وجہ اللہ کم شعبن اور ہم نے بنائے تمہارے ذاتیں و قبائل اور قبیلے تاکہ آپس میں تمہارا پہچان رہیں ان اکرم اکمل اطفاکم بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں بڑی عزت والا وہ ہے جو بڑا متفق ہو ان اللہ علیم الخیث بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باخبرزاد ہے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیاتوں میں ان احکامات کو بیان فرمایا تھا کہ جو مسلم معاشرے میں خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے اب ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مسئلوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں مختلف قبیلوں اور قوموں کے درمیان فساد کا باعث بنتی ہے اور وہ ہے برادری عظم علاقائی اعظم یہ چیزیں اسلام کے نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں جو چیز انسانوں کی طرف سے سب سے زیادہ اہم ترین ہے تو وہ ہے ان کا تقوا جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ابن جریر کے حوالے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب النسب نہیں پوچھے گا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرسگار ہو اور مسلم اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دنوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور مصنف میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کم بنو آدم و آدم تو اور یہ کہنا احوال علی الله تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے لوگ اپنے اباؤ اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کے نظام میں ایک حریق تھرے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے اللہ تبارک کا ہے. و تعالی کا ارشاد ہے حالت الاراب امنا اے لگے کچھ دیہات کے رہنے والے کہ ہم ایمان لائے بول کہ دیجئے لم تومنو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو خل اسلم لیکن یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے ہیں ایمان کم اور اب تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں وہ ان اور اگر حکم پر چلو گے اللہ و اللہ اور اس کے رسول کے تو لا من کم شع کچھ تمہارے کاموں میں سے کمی نہیں کی جائے گی ان الله غفور الرحیم بے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ایسے مراد تمام بدوی اور دیہاتی نہیں ہے بلکہ یہاں ذکر چند مخصوص بدیوں کے گروہوں کا ہو رہا ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دے کر محض اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ذرب سے محفوظ بھی رہیں گے اور اسلامی قطوحات کے قواعد سے مستفید بھی ہوں گے یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے مہر زبانی اقراری ایمان کر کے انہوں نے مسئلے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا اور ان کی اس باطنی حالت کا راز اس وقت فاش ہو جاتا تھا جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے مطالعے کرتے تھے اور اپنا حق اس طرح جتاتے تھے کہ گویا انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پر بڑا احسان کیا ہے روایت میں ایسے متعدد قبائل اور ان قبیلوں کے گروہوں کے رویوں کا تذکرہ ہے مثلا قبیل مزینہ جوہینا اسلم اشیا اور غفار وغیرہ خاص طور پہ بنی اسد ابن حزیمہ کے متعلق ابن عباس اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خوش سالی کے زمانہ میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے رسول نبی کریم میں کہا کہ ہم بغیر لڑے بھڑے مسلمان ہوئے ہیں ہم نے آپ سے اس طرح کی جنگ نہیں کی جس طرح فلان اور فلان قبیلوں نے جنگ کی ہے اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کے ایک احسان ہے جس کا مواضع انہیں رسول اور اہل ایمان سے ملنا چاہیے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائے اور اس کے ساتھ ہی وہ آیتیں جو سورہ توبہ آیت نمبر نو اور گیارہ سورہ فتح آیت نمبر گیارہ سے ستارہ میں پہلے ہو گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو یعنی ظاہری فرما برداری تو تمہاری یہی ہے لیکن ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، کا ارشاد ہے اس لیے کہ ایمان صرف دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے نہیں قبول کیا جاتا بلکہ ایمان کی قبولیت کا مقصد اخروی فوائد کا حصول ہے اور وہ ہے اللہ کے رضا کی صورت میں رسول ہی بے ایمان والے ہیں وہ لوگ جو امقین کرتے ہیں اللہ کو رسول پر سم ملم یا پھر اس معاملے میں وہ شک نہیں کیا کرتے بلکہ وجہ حضو بے اور وہ جہاد کرتے اپنے مالوں کے ذریعے یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے اپنے مالوں کو بھی وہ انف اور اپنے نفسوں کو بھی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں کل کہہ کہ الارض اور اللہ خوبتر جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں علیم اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے یمن اسلم لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے کل کہہ دیجیے لمن علیہ اسلام کم مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لینے کا بل اللہ علیہ بلکہ اللہ کا احسان رکھتا ہے تم پر دل ایمان کہ اس نے تمہیں راستہ دکھایا ایمان کا ان پل تم صادقین اگر تم سچی ہو ان اللہ علم السلام بے شک اللہ جانتا ہے خورشید اب آسمان اور زمین کے واللہ بسم بما ملوم اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی اگر واقعی تم دعوی اسلام اور ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے تمہیں سرفراز کیا اگر سچی بات کہو تو واقعہ اس طرح ہے جس طرح کے حضرت شاہ صاحب دیکھتے ہیں کہ نیکی اپنے ہاتھ سے ہو اپنی تعریف نہیں رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی وہ یا ہاتھ میں سورت پر تمدیش کی گئی کہ اگر تم کو قرآن ہدایات اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنے کی توفیق ہوئی ہے تو اس توفیق کو بطور احسان کے نب نہ جت بلکہ اللہ کے احسان اور انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسے توفیق کی طرف تمہارے رہنمائی فرمائی ہے جہاں پہ سورہ فتح خجرات اپنے اختتام کو پہنچا و اخرداوانہ